چند لوگ تھے ان کو بچا لیا ان کو بچایا اور اس طریقے سے کیا ہوا جب وہ ختم ہو گئے تو پھر اس لیے کہ حضرت نو علیہ السلام کا لقب دیا جاتا ہے آدم ثانی آدم ثانی یعنی گویا کہ پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا پوری دنیا میں سیلاب آیا اور سارے لوگ ختم ہو گئے تھے سارے تو دوبارہ سام ہام اور یافظ کی اویاد سے پھر دوبارہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ آباد ہوئی انہی کی اولادوں میں سے آگے چلنا شروع ہوا ٹھیک ہے بن الاسفر ہاں اس کو دیکھیے آواز آ رہی ہے السلام علیکم وحمۃ اللہ اوکے اوکے کہتے ہیں بن الاسفر اسفر کہتے ہیں پیلے پیلے کو ٹھیک ہے نا اسفر پیلا جو رنگ ہوتا ہے اب یہ اسفر देखिए, ब्रेक हो रही है ठीक है नहीं ठीक, ओके सब साथियों के लिए ब्रेक हो रही है ओके मुझे बता दीजिएगा वरना मैं फिर दोबारा इसको मैं वो करूंगा नेट कर جو ہے لگ ان کروں گا تو بن السل اور رنگت کے اندر پیلا ہے ٹھیک ہے ابیس سفید رنگ جن کا رنگ پایا جاتا ہے اور اسود بلیک ٹھیک ہے تو اسود کون سے لوگ ہو گئے اسود لوگ ہوگے جو ہبشا کے لوگ ہبشا سے مہاراج ایفریکا کے لوگ ان کے رنگت میں کیا ہے بلیک رنگ آیا اور ابیس کون سے ہو گئے ابیس یہ جی یورپ وغیرہ کے علاقے کے لوگ جتنے تھے یوروپ کا علاقہ ہے جتنا یہ سفید سفید رنگ ہوتے ان کے اور اسپر چائنا ویرا چائنا ہو گیا اس کے علاوہ دیکھنے آواز کو دیکھنے شور ہے اچھا ایک منٹ میں دوبارہ ہو یہ پوری کی پوری اس میں بتایا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر یہی بتایا جائے گا کہ حضرت علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا کہ جس وقت انہوں نے ڈالا لاٹھی کو پھینکا وہ اژدہ بنی اور اس نے ساری کی ساری وہ قصہ جتنا بھی آتا ہے سارا کا سارا وہ کچھ نہ کچھ آپ نے سنا ہوا ہوگا لیکن وہ مینلی آگے زیادہ اس میں آئے گا اب دیکھیے اس کے ہم ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر سیونٹی ون آیت نمبر سیونٹی ون یونس ایت نمبر 71 رحمانحیم وطلو وطلو کا مطلب ہے کہ تلاوت کرنا ٹھیک ہے نا یہ تلاوت سے ہے کہ بھائی آپ تلاوت کریں پڑھ کر سنانا تلاوت سے کیا مطلب ہے پڑھنا ٹھیک ہے تو وطلو کا مطلب ہے تلاوت کرنا 71 ون یہ تو وطلو سے ہے نا ٹھیک ہے آپ نے کون سی بھیج دی ہے ٹھیک ہے آپ نے دوسری بھیج دی ہے ایمان بھائی 71 نمبر آئے تھے قلم الق یہ جو ہے یہ آ رہی ہے تو اب کیا وطلو کا مطلب ہے کہ جی آپ تلاوت کریں نب آ نبا کہتے ہیں خبر کو نبا خبر سے مراد ٹھیک ہے مقامی سے مراد ہے میرا مقام نا میرا مقام یا میرا رہنا ٹھیک ہے نا مقام سے مراد کیا ہے میرا رہنا میرا مقام جو ہے تسکیری تسکیری کسی کہیں گے نصیحت کو میری نصیحت تسکیر کسی کہتے ہیں نصیحت کو ذکر کے معنی بھی آپ کو بتایا کہ نصیحت کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو مراد تو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کا سارا ایک پورا آپ دیکھیے ذرا ان کے سامنے نو کا حضرت نُ کا واقعہ پڑھ کر سناؤ وط لجیے نب حضرت علیہ السلام کا قصہ یعنی حضرت علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے ان کو اس کو ہی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی می اصل میں تھا یا قومی اے میری قوم یا لیکن اس کو ایسے جیسے یا ربی اصل میں تھا ربی رب ہم کہتے ہیں ربی رب رب رب تو ربی رب تھا اس میں تسکیری ان کانا کبورہ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے کیا کہا تھا اس کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی میری قوم کے لوگوں انکانا قبور علیہ کو مقامی و تشکیری بھی آیات اللہ اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبر خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے مطلب بھاری معلوم ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے مقامی میرا رہنا تسکیری بھی آیات اللہ اور اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا فل تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے شورقا اکم فج میو اجماع کا لفظ ہوتا ہے نا یعنی اجماع کر لینا کسی بات کے اوپر متفق ہو جانا مضبوط کر لینا اجما تو یہاں پر کیا کہ حضرت نسلام کہ کہہ رہے ہیں عقم و شرکا اقم اب تم اپنے شریکوں کو ٹھیک ہے اب اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو اجم یو امرکم تم کیا کرو پختہ کر لو اپنے امر کو مشرکا اپنے شریکوں کے ساتھ ملا کر یعنی تم شریکوں کے ساتھ مل کر اپنی بات کو خوب پختہ کر لو ملا یکن ایک منٹ بجلی چلی گئی جی جی جی یقن امرکم الم پھر جو تدبیر تم کر لو ٹھیک ہے نا پھر جو تدبیر تم کرو تمہارے دل میں تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے ٹھیک ہے سما لا یقین امرکم علوم غما غما سمر گھٹن پھر جو تدابیر تدبیر تم یعنی کر لو پھر تمہارے لیے گھٹن کا باعث نہ بنے بلکہ میرے خلاف جو تم نے فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے سب مقضو اسے کیا کر لو یعنی کھل کر کر گزرو یعنی بالکل سم مقض اس کو کر گزرو ولا تم ضرونی اور مجھے ذرا بھی نہ دو مجھے ذرا بھی نہ دو مطلب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ میرا بگاڑ سکتے ہو نا کر لو تم بھی اور تمہارے سارے شریک اکٹھے ہو جاؤ اور تم سارے میرے خلاف سازشیں کرو جو کرنا چاہتے ہو تم کر لو ٹھیک ہے یعنی کہتے نا تم اپنی آخری حد تک جو مرضی کر سکتے ہو کر لو تاکہ تمہارے لیے بعد میں کوئی اس کے اندر کوئی گھٹن کا باعث نہ بنے کہ یوں کر لیتے یوں کر لیتے اچھے طریقے سے جتنا تم کر سکتے ہو کر لو میرے خلاف ٹھیک ہے اور مجھے مہلت نہ دو ترجمہ دوبارہ دیکھیے وطلو علیہ نبا اور اے تحلم ان کے سامنے نو کا واقعہ پڑھ کر سنائیے ٹھیک ہے اس کال علی کو ہی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا کو اے میری قوم ان کا نا قبورا علیہ مقامی اگر میرا ٹھہرنا تمہارے لیے یعنی اگر میرا رہنا تمہارے لیے کبورا ٹھیک ہے نا یعنی بھاری معلوم ہو رہا ہے میرا رہنا وہ تشکیری بھی آیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے تمہیں خبردار کرنا یعنی دونوں بھاری معلوم ہو رہے ہیں تو اللہ توکل تو تو میں نے تو کیا کر لی ہے میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے فج میو امرقم و اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا ٹھیک ہے اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر اجمک اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف کیا کر لو تدبیر خوب پختہ کر لو یعنی اجمیو بات کو خوب پختہ کر لو اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر سما اللہ یقین ام رکم پھر جو تدبیر تم کرو یعنی پھر اس میں کیا وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے سم مقزو پھر کیا کرو پھر اس سے میرے خلاف جو فیصلہ ہے سم مقزو علیہ. میرے خلاف کر گزرو جو تم نے فیصلہ کر لیا نا اس کو میرے خلاف کر گزرو ولا, تُن، وَلَا تُن اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو ولا ذیرونی اصل میں نی تھا ٹھیک ہے تو یا گر گئی ہے یہاں پر ولا ذرونی تو پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو ٹھیک ہے جی یہ حضرت ناسلام کا ذکر کیا جا رہا ہے آگے دیکھیے فائن طلع تم کا مطلب ہے کہ منہ پھیرنا ٹھیک ہے نا طول سے مراد ہے منہ پھیرنا سالت سالتو کا مطلب سوال کرنا ہوتا ہے امیر کا مطلب ہے کہ مجھے تو حکم دیا گیا فیلے مجھول فیلے مجھول حکم کیا گیا امیر تو مجھے حکم کیا گیا اور مجھول کے اندر کیا آئے گا یہ فیل مجھول واحد متکلیم واحد متکلیم کا سیگا آ گیا ٹھیک ہے واحد متکلیم کا سیگا آ رہا ہے یہ چیزیں دیکھیں اگر تم تم نے اگر منہ موڑے رکھا فما سال من مین اجرین تو میں نے تم سے اس پر کوئی اجرت تو مانگی نہیں فما سال من مین ٹھیک ہے میں نے تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی اس کے اوپر تم بے شک جو مرضی کرو میں تو صرف تمہیں صرف اللہ تعالی کی طرف بلا رہا ہوں ان اجریا الا اللہ علاللہ. میرا اجر کسی اور نے نہیں لے لیا ہے یعنی ہم تو کس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم تو صرف اللہ کے لیے میں تو تمہیں صرف اللہ کے لیے بلاتا ہوں اجریا اللہ اللہ کہ میرا اجر تو کس کے اوپر ہے میری جو اجرت ہے وہ تو کس کی ذمہ ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے وہ امیر تو ان اکو نمن المسلمین اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں ٹھیک ہے انعقنسلم کہ میں تو فرما بردار لوگوں میں شامل رہا مجھے تو یہ حکم دیا گیا آگے چلیے آسان ہے ترجمہ آسان ہے میں نے پوچھا کس کر دیا دیکھیے پکز ربو ہو پکز جھٹلایا پھر ان لوگوں نے جھٹلایا حضرت نول علیہ السلام کی قوم نے حضرت ن علیہ السلام کو جھٹلایا یعنی ان کی بات نہیں مانی فنک جئی ہو فنک جئی ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے حضرت ن علیہ السلام کو فنک جئی نہ تو ہم نے حضرت نول اسلام کو بچایا وَمَن مَّعَهُ اور جو جو لوگ ان کے ساتھ ان کے ساتھ تھے کدھر تھے فل, فل کے کشتی کے اندر تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے کے میں جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو انہیں بچا لیا فنا چینے نہیں ہم نے بچا لیا وجعلناهم خلاائفہ وجعلناهم خلاائفہ اور ان کو نام خلائفہ اور ان کو ان کے بعد بسا دیا یعنی کافروں کے بعد بسایا میں نے بتایا نا کافر تو سارے ختم ہو گئے تھے سارے کافر ختم ہو گئے تھے صرف پوری دنیا میں صرف کیوں رہے گئے مومنین رہ گے مومن لوگ رہ گے وہ کتنے لوگ تھے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے ٹھیک ہے تو صرف کون رہ گے وجعل نام خلائفہ تو ان, ان لوگوں کو کافروں کی جگہ ہم نے زمین میں بسا دیا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَا كَذَّ اور غر کر دیا واقف رکھنا ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو کس زبو جنہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا تھا جنہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا فنضور اب دیکھو فنزور کا مطلب ہے کہ دیکھو فنزور سے مانال تم دیکھو کئی فکان آ کے بط المنظرین کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا منظرین سے مراد ہے کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا منظر ٹھیک ہے مفول کا مفعول کہ جن لوگوں کو خبردار کر حاصل کرو گے تو ایسا انجام ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا ہو گیا آگے چلیے اب آگے فور نمبر بعد ہی فور پھر ہم نے بھیجے بعد ہی حضرت نو علیہ السلام کے بعد رسولن رسولوں کو یعنی ان کے بعد ہم نے اور پیغمبر یعنی مختلف قسم کے پیغمبر بھیجے علاقہ ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس فجا او ہوم فجا او ہوم وہ ان کے پاس کھلے کھلے دل لائے لے کر آئے فجا بل بیہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا جا آ کے بعد اگر با آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لانا اگر جا آ کے بعد با نہ آئے تو اس کا مطلب آنا ہے آنا فجاؤہم بل نات تو پیغمبر ان کے پاس لائے کیا چیز کھلے کھلے دلائل یا کھلی کھلی نشانیاں فما کا نو من مینو ٹھیک ہے فما قانو لو مینو بیما کز ابو بھی ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا ٹھیک ہے اسے مان کر ہی نہ دیا ٹھیک ہے نا تو مطلب کیا فما قانو منو تو پس وہ ایمان نہیں لائے فما قانو ایمان لانے والے نہیں تھے بیما کزب بھی من کب جو اس سے پہلے وہ جھٹلا چکے تھے یعنی جو اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے جس طریقے سے تو پھر بھی وہ دوبارہ ایمان نہیں لائے جو ان کے بعد والے لوگ آئے بھی ایمان نہیں لائے ٹھیک ہے نہیں غزالی کا اسی طرح اسی طرح نت بہو نت بہو تمراد ہے موہر لگا دیتے ہیں نت بہو سمراد تب انزالی کا نت ہم مہر لگا دیتے ہیں اللہ کلو بل قلوب علم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر جو حد سے گزر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر وہ بندہ ایمان نہیں لایا کرتا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی نہیں ہوتی جب آدمی خود اپنی طرف سے کوتا کرتا ہے پھر اللہ تعالی دل پر مہر لگایا کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے باسنا باسنا و ہارون اونا و ملا سمنا پھر ہم نے بھیجا پھر ہم نے بھیجا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا سما باسنا میم ان کے بعد کس کو بھیجا ہارونا حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام علیہ السلام کو اللہ فرعون و ملا کس کی طرف فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف باتینا باتیاتنا ٹھیک ہے کھلی کھلی یعنی ہماری نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا بی آیات نا کہ ہم نے بھیجا اپنی نشانیاں دے کر پستبرو تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا فسطبرو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا وکانو کو مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے وہ مجرم لوگ تھے یہ وہ کس بتایا جا رہا ہے آسان ہے مشکل تو نہیں ہے وائس اوکے ہے آسان بات ہے کہ کوئی تیز تو نہیں چل رہا ہوں کہ یہ نوقیہ آپ کہ اتنی تیز جا رہے ہیں ٹھیک یہ تو آسان بات چل رہی ہے اس وجہ سے میں وہ لے کے چل رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیے فلم الحق کو میں اب کیا ہوا وہی والی بات جب نشانیاں آ کھلی کھلی جواب کوئی نہیں جواب کوئی نہیں تو اب کیا کرنا ہے ایک ہی جواب پکڑ لو کہ بھائی نوز بلّہ یہ جادو ہے نوزو بلّہ یہ جادو ہے موزے کو انکار یہ ہوا پلم جا احم الحق کو مین ان ٹھیک ہے چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آ گیا جا احم الحق کو مین جب حق کا پیغام آ گیا مین ان ہماری طرف سے تو اب وہ کیا ہوا ان کے پاس کالو تو کیا کہنے لگے تو وہ کہنے لگے ان لسہر مبین کے یہ ضرور کھلا ہوا جا جادو ہے اللہ مبین سحر کہتے ہیں جادو کو اور مبین کھلا ہوا تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یعنی ان کو دکھائی نشانیاں دکھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو موزاد دیے تھے حضرت موسا علیہ السلام کو ید بیزا دیا گیا اس کے علاوہ اور جو نشانیاں دی گئیں تو خود بخود انکار کرنے لگے ٹھیک ہے کالا موسا کالا موسا, موسا نے کہا اتقولون الحق کے کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو لما جا اب جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے کیا کہتے ہو ہے نا تم آ چکا ہے تو اب تم اس کے بارے میں ایسی یعنی کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جو تمہارے پاس آ چکی ہے دیکھیے نا موجہ ایک حق چیز تھی اس کو کیا کہنے لگے جادو کہنے لگے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ حق بات نہیں یہ تو جادو ہے تو حضرت مسئلہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا الحق کی؟ کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو لما جا اکم جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے تو کیا حق کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو یہ جادو ہے ٹھیک ہے تو اب دوبارہ سوال کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا یہ جادو ہو سکتا ہے جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں اسہر حاضہ کیا یہ جادو ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ سون ولا یوف لہ سے مرادی ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے ٹھیک ہے نا فلاح یوفلا ساہر کہ جادوگر تو فلاں نہیں پایا کرتے تو میں کیسے یہ جادو کر سکتا ہوں یہ تو معجزہ ہے معجزہ ہے یہ جادو نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو اب کیا ہوا یہ بھی اب نہیں ان کو پھر جو یہ تھے فرون ویرا سے سردار ویرا انہوں نے پھر کیا کہنا شروع کر دیا اب اور تو کوئی بات نہیں چل رہی اب لوگوں کو ایک خاندانی تعصب اسبیت اسبیت یا اپنے اباؤ اجداد سے جو چیز چلی آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی پہلے تو انکار کیا کہ جادو ہے فلاں ہے ایسی چیزیں وہ بھی نہ چلیں اب کیا کیا جائے اب لوگوں کو ابھارنا کہ دیکھو تمہارے اباؤ اجداد جس چیز کے اوپر تھے تو کیا تم اپنے اباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے ٹھیک ہے اباؤ اجداد کے دین کو چھوڑو گے انہوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا اب تم نئے کام شروع کر دو گے اسابیت کو کرنے کے لیے کہ دیکھو تم لوگ اب یہی والی بات کبتی ہو اصل میں ان کی جو فرون کی جو قوم تھی وہ کیا تھے کبتی کبت کاف با اور پا حز موسی علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں ونی اسرائیل کی جو ہے اس میں سے اور یہ ہے کبتی تو اب وہ اپنی ایک وہ آ گئی کہ اباؤ اجداد سے بھائی یہ تمہیں آئے ہیں تمہارے اباؤ اجداد جس دین پر تھے نا تمہیں اسے پھسلانے کے لیے آئے اسے ہٹانے کے لیے آئے تو ان کی بات نہ مانو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا دیکھنا پڑے گا وہ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 77 نمبر آئٹ کو پڑھنے کے لیے جو ہے 77 نمبر آئٹ کو اگر پڑھا جائے تو اس سے جادو وغیرہ کا اثر زائل ہو جاتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کتنی اوتھینٹک بات ہے یہ مجھے نہیں اس بارے میں پتا میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا اس کو پھر میں آپ کو بتا سکوں گا لیکن میں دیکھ لوں گا کہ کیا کسی بزرگوں نے اس بارے میں کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ٹھیک ہے تو اب آگے یہ ایک چیز کہنے لگے کیا کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے ابا سے تمہیں ہٹانے کے لیے آگے تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے اجے تنا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو اجے تنا سوال کریں کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لی تنظنا کہ تاکہ تم ہمیں ہٹا دو اما وجد علیہ نہ با کہ جس, جس, کو جس, جس طور طریقے پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہے تم اس لیے آئے کہ تم ہمیں اسے ہٹا دو بھائی ہم تو اپنے آبا اجداد کے طریقے پر چلے آ رہے ہیں تو کیا تم اس لیے آ رہے ہو کہ تم ہمیں اپنے آبا اجداد کے راستے سے ہٹانے کے لیے آ رہے ہو تکون نکمل کبریا افل ارف اور تمہارے لیے سرداری ہو جائے زمین کے اندر تمہارے لیے سرداری ہو جائے زمین کے اندر مطلب یہی ہے کہ تم ہمیں اپنے ابا سے ہٹا تو ہم تمہاری بات ماننا شروع کر دیں تو گویا کہ تم ہمارے سردار بن جاؤ تو تم اس لیے آئے ہمارے پاس थीके? وما نہ مومین بل تمہارے تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ یہ بات کرنے لگے کہ ہم تو تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس لیے ترجمہ کیا ہو جائے گا کیا تمہارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا اس سے ہمیں ہٹا دو اور है ہے اور اس سرزمین میں تمہاری سرداری ہو جائے ہم تم دونوں کے بات ماننے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی آج اتنا ہی کر لیتے ہیں تھوڑی سی وہ رہے گی لیکن میرے بالکل نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ آٹھ بیس کے اوپر انشاءاللہ اللہ صرف کی کلاس کے اندر حاضر ہو جائیں آٹھ بیس کے اوپر ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ یہ پھر سیونٹی سیونٹی ایٹ تک ہماری ہو گئی ہے باقی یہ صرف تین آئتیں رہ گئی ہیں لکو ختم ہونے میں تو انشاءاللہ پھر یہ پیر کو ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ شاء اللہ آٹھ بیس کے اوپر کلاس کے اندر حاضر ہوں انشاء